اللهم نستعينك ونستغفرك ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يِظْلِلْ فَلَنْ فَيْذَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ و او کمان قراری صلی یہ تمہنی ہے یہ منظر میں چکراؤکتا زی قسمیت تا یہیں چیزرے میں پاشتا امودی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اصحاب صوفہ مندرسا موترگی دشتا دا سادگی مجھے بزرگ دا مولانا احسان صاحب مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ دا آفر مئی جب سے مسجدیں پکی ہوئی نمازیں کچی ہو گئی جب مسجدیں کچی تھی تو نمازیں پکی تھی جب سے مدرسے پکے ہوئے تعلیم کچا کچی ہوئی اور جب کچے تھے تو تعلیم پکی تھی چیکل رسا نا پوکھشل چکل, پو چکل, پو چکل سے دا منظر پیش مندر دا منظر بھی دے تو سے تعلیم و تربیت مضبوط ہوئی او چکر مشدہ مدرسے پخیچ لے اے مجھ تعلیم کمزر تربیت کمزرش کی میں قربانی ذرا مشتدہ دین الرسول ال رسول پاک صلی اللہ علیہ ونینا اے ای پیغمبر السلام دہ جرام و براکی امی عائشہ دا سوچی دی سکی دو لیکن ایمان ایمانو علم علمو اللہ نومی خستو شنو نن مش لی مش ختم شنو فخر کئی قرآن ترو تر درو غریب دکاری او دا حافظ او دا علم مجھے یو رئیوینش بزرگ ترشوہ دا مواندر شاہ سب رحمت اللہ رہے ایغ فرمی جیسے ممہ دار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزمنی شے کہ اصحاب صفحہ جی ڈمبوری ہوا تی ایغ بندیوی طالبون نوز آگا ڈمبوری آمند رساواں مندر سے ایمان ہو ایک شکیم احادیث بین اللہ دا آگا ایمان مشتار نصیب دے گے ڈم بوری یو شاگر دا حضرت ابو ہو رضی اللہ عنہ. رضی اکثر کی تو بیشے ان ابھی ہو را ان ابھی ہو را ان ابھی ہو راغری مندر اور شاگرد اب ہوا شیخ الحدیث تھا نقل کری جی. ادنا سوگے تو راوجود پوریش فرمیز پوریش بارہ ہزار مرتبہ استغارت راؤ جمعی رسد الخلی رسید ایمان سرا ایک یقین سرا مجھ مفتی زین العابدین صحیح رحمتہ اللہ علیہ وا تربیت طالب علم اخبر زون تربیت, تربیت مرد رسا کہی عالم دا کیو شیخ الحدیث دہیو استوز دا, دا آدائے تربیت محتاج دا کا طالب علم تربیت جی جی ایک ایک دس تک علم تک کرو قربانی بانی باہم دا بوری رہا ہوں ای دیگے مندر سے تالے بیلم فرمی چی زبی سے شیع صحاب و صفر سنگا محراب و دی پیغمبر سلام ممبر پومیون شوی بہوش رہ سمسطن دا سیگو تالے بیلم سیگو بہوش رہ سمسطن مپ مکان دی بندے زیر کو, وشی میری, وشی دا دا کو بندے وشی میری, میری گی ریلے جنون ویسے میری گی میرے گی براہ راست یا در سے حدیث کئی درس قرآن کئی درس قرآن درس سے حدیث پر دے اللہ دے مش طالبوں طالب علم اغا ایمندسے طالب علم جوڑ کو چے کیم تے صاحب صفدرم بورے طالبان ہوئے چا مین جن اغا طالبوں دے علم تکوین کی بیاج روس آغا سے اول مسجد نبوی درس حدیث کو بے حدیث درست دوران حدیثی تیرویو تا اسران کی تیرویو سمعت من صاحبی حاذی الرودت الشریفا صل اللہ علیہ وسلم کو مجدد نبیشن ہوس تا اوہ تیویشی دیغی روزی اول نموار بدری دیو بیگی سکی چی چی دی دی بیا بونو استعمال کر چکے بعد استوس بے ہوش اپ مضمون ایمان کلا بیو قرآن حدیث مسلمان خواہشا بچیوں نے صلیمس نبی نوتا کیم صحابی؟ ابو؟ او؟ او اللہ، شیخ الحدیث تا بیاد آئی گو تایی روزے والن میں عربی دی اوی جات منے اگا حدیث مضمون گی دے ملک جی شدائی بیا بہوش اپروزی موانا سر بہوش اپروزی بیا یہ دخ درس حدیث وی کیم کون ہوئی چیش توز بہوش اللہ دست تکوار نہ سیکھو الفاظ بندین خلی الفاظ مشتاق حق و دی باطل تمیز اللہ خوف اللہ حکم خلاف یو قدم د شوق و اللہ حکم خلاف قدم شوق دھوم ذل چپ بیا بہوش رو گئی شکر دونوں تنوستی نوی دریم ذریعے بیا اوبل شریفہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ماربنی دی روض و اللہ پیغمبر اسلام قبر شریف تع شرا کئے ملک طالب تنوستی تابعین دی دل دلا بار بار دیکھ کے پیاز ترق سے نہیں حالانکہ ٹول اربا دا حدیث سے بیان کرفیات تو بیان کرو ردرے کا سورے بندے تیزی جی سکھ سکھ بھی عالم سخی شہید داغا حدیث سے بیان چونکہ عالم ہوں مضمون برداشت سخی اور دن دن شے اسلام سے شے تا کا در استرا عمل دی جہنم ذریعہ کو نہیں جتنے علم, کی علم, علم دعا کی صدا علم نافع علم مضر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دی دو اللهم ان نسالک علما نافعا جمد الا علم نافع نسيب اور بل طرف سے دعا کر دو اللهم انی بك من علم من علم اللہ, ومن قلب اللہ, ومن دعاء اللہ لا علم نہ پناہ گھوڑو جکن علم فی دان رکھا عمل تو فکر نہیں پشے پناہ گھوڑو جکن خضون خزون پنا چکم دعا کبھی اللہ روزتو مجھ صحابہ کرام پر علم سے فرق تھا فرقہ صحابہ کرامل شوق بے کیم علم علم دا کی. دے عمل تو مش دی علم عمل عمل عمل دی اللہ رب عزت کالج تا دنیا چارتا اختیار اللہ دیر کئی چار تھا دین خدمت تا قرآن تا حدیث تھا من رسے قرآن خوشکڑی اللہ خپل مرضی نوتلا گیا دیکھو ان پر پر جی اختیار تھی چکیماچار کرے سکول تے اختیار دا ہدگے دین خدمت تا مدرسے تر تک ادھے بچے نے اختیار نستا اللہ یتبی من الملائکۃ رسل و من الناس قران ایت دا اللہ کو فرشتے ساتھ خلق ہو شبی او پو, پو انسانوں نے ساتھ خلق ہو شبی او تبعکم اللہ کو اسکری وستا کوئی چل الحمدللہ الحمدللہ اللہ خیرتا خشکلی وستان <تصفح> <تصفح> کیمہ چاہتا خشکلی وستان کیمہ تا دا ملکہ دیولا ماشاءاللہ ایتو سی دا مندلسا ایک ارسی جی موکل اولی لکھنا اس طوروں بلکل کفیات میں ممبرداشتے جی کہو اگا صحابہ کرام ہو دی پیغمبر اسلام مونے محول موتاری دیش اپا ضرور زین شی دیماغ شی جی کم ایو فیات اسلام جماعت اسلام مضبوطے قرآن مسجد نبی او اس طور پر امام آسم رحمت اللہ نے تاری ہو بچوں دیو درس کو آوے چکلے من دے در گرس دا حال تا مجدد بیتا بیدا مجدد بی دا سی خوشبودار آبیشو شکر دنو دو چیوہو رسین عزر صحب تچکلے در سیدہ نو کاری سے بستوز در جمعه خوش بوداره شده کم خوش بود لگه او؟ دو تاوی چیزو خوش بود مرگوشت شاند لگه او در غصر زمان شده نا مشکو محسوسی جمعه تول خوش بوداره شده دو تاوی چیزو خوش بود لگه او او او را دی یو شاگردی او کشیده باشی دوستسر باشی یو شاگردی خاصی و سیکو لیبالا خادمی و خدمت وی کو دیر ری تو دیر خدمت میں تو ڈیو تو اوپر میچ واش پاسہ پرتو سی محمد رسول اللہ ارواح علیہ الصلوۃ و السلام مو تو جے اے امام عاصم قاری عاصم صاحب قاری ہبز استوز میر سنگدا مدرسے سے داہی ہبز استوز اس کی درجہ اعلی کا گانے دغس تو کنا کئی بھی جڑا گھٹ استوز دا او داہی ہبز تو تو طول دا دا بخاری بخاری بڑا لوگ سو چکی ہے مجھے کم طرف رونی پر مقام درس کئی براہ راست میں گولا جی امام آسم رحمت اللہ کاری آسم جتنے يوارز محمد الرسول الله فقيه بروغي وجه আসেন کاری आसिम साहेब शिक्षण निर्देशा ये जोर निर्देशन व्हिच निरा پوکھی میں جبی اپکی مو خوشندھی ہے اور سندے موٹر میں دیکھا ذیے چھال کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مو خوشندھی چھال کرے اور چھ خیب نا ویشن ایک وقت نہ اوسا نہ نہ پیرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور سندے خوشبو دے, دے مو سندے نوز تاخر بودہ ایک ہاری سے تنزیہاں غوریے دغه قاریونه حافظون ته پس پک نظرنو نو غوریے دد الله کوم بادو الله کوم بادو الله کوم بادو لکه سرنګ تبخ پله کوم به بندي غیرت کوي الله می دک سامي الله دے تو نه زیوت دا خوش قسمت وستا دا مل کڑے ول دا تو پردی بندے پردیه او تو سې کلی بندي دا بچو نګر زیږي په چیک نظر وتا غوریے ملک سے بادشاہ بادشاہ قطر دبئی امراضی بادشاہ مندرس دار دا بن دولاح دا دا دا دار الفلاح مندر دو دار الفلاح مندر بندے او خوش آغا کستا چا مول من دے ری چاول بسون من مول من دے ری ਇੱਥੇ ਸੇ ਦਿਮੋ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਇਸਕਾ ਦਰ ਰੰਬਰ ਸਲਾਮ ਮਰ ਕੋ ਆਖਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚਿਕਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਦਲ ਕਦਾਨੀ ਹੋ ਅਮੇ ਆਇਸ਼ਾ ਉਸੰਗ ਨਸਤਵਾ ਯੋ ਫਾਇਦਾ ਤਕ ਕਰੋ ਸੇਮੋ ਨਾ ਬਾਦ ਐਮੋ ਮਤ ਸਲਮ ਯਈ ਹੋਇ ਚਵਾ আলাইਕਮ ਸਲਾਮ ਸਲਮ சகਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ بے تو خلق علم دے فلاح من رسا اللہ تو مدد رسا دو سیمدار دے گے ٹولے قدر اوکیے پی جی جی مقام اللہ پتے خپ الحمد کفر کھولا گیا چھے مندرسے کو لیکن الحمد الحمدللہ اللہ الحمد للہ اللہ کفر محنت کئی اللہ دیما ہر قرآن آیت تا باللہ نور اللہ قرآن والله متم نوريه ولو كره الكافرون يريدون ليدفعوا نور الله بافواههم والله متم نوريه ولو كره الكافرون ده كفار خلق يدا الله نور پخپلے پیٹی بندے مڑاول لیکن دا دا کیے شا اللہ نور سے مڑ نشی اگر بندے, بندے اللہ نور مکمل کبھی بنی عوام کیے ندی آگا دی معیشتوں دادی پیغمبر اللہ دیکم برکاتہ اور پیغمبر اسلام پر وہ دیر واقعات یہ دول کتابش روغری دی نور تند پر کلا او تو جی مریرا دتلا ایسا کہ تو ادھ گنہ خاجرے اوپر سمتلا ور گری جی بلڈ سے ولشی ہو یہ ولاسی لو یاب پنج کوی خاجرے یہ اب اور دی اللہ پر می غیر غی خاجر نہ می ای وا خاجر روزانہ رسلا رو ای وا ای دعا یا پنج لاس پٹک خاندان پیغمبر ای تشریف وا تلا دغا سے برکاتی بعد ابنا روک رہا سے آگاہ میں خجیر لے خاندان کبھیلے میں ٹو کو کے پٹکو دن سے اکبر تشریف خجیرے تلا خاتم نسلہ عمر فاروق نہ روغلہ عمر فاروق مستول خاندان اے کو میں, میں زمانہ دنیا لوڑا آگا حضرت عثمان اے پیغمبر کیم وقت سی مل گئی وا آغاز منے تاریخ سے وہ عمر عثمان اب بکر دیو اس امن فادو عثمان دیو 10 منے کو تاریخ سے تھا دا تقریبا سول لاس کول اس جوت جڑے جو جو جی پیچھے عثمان بن عفان دیو وفات سے ذرہ ونو او پو اس بندے میں اخاذی اعظم طرح تلاشی ہوا چیز مدینے سے کل گیزدن عثمان ابن عفان مفاصو او جو بندے چیک کی گیزدن سامان میں گزو اغتلی ایک خذیر اطلاع پرووتی ہوا وہ چیز تولے بندے کو یوغامو عثمان ابن عفان و گزو مو بندے توا گامینہ وی یو ادے دے مرغ اوبل دے خذیرے تھلا یا نتلیو برآ اللہ کا سمی رزکا اللہ یقین رونوڈ رونو ایمان سے اللہ جبان ملک کے بی خوش قسمتی زی خبر مختصر کہوں وقت کم دا اسفی انعامات کیا تقسیم ابھی او علماء او طلباء دا عرض کہوں چکب العلم اخب الجن سے قرآن سوئی زب آغا کہوں حدیث سوئی زب آغا کہوں کہ شریعت خلاف ایدین خلاف قرآن خلاف قدم ون ایمان عمل دا عمل د پیش کو قرآن پخروش رولیے تاجر میں قرآن رولی ملازم میں قرآن زندین رولی دا قرآن جند رو رو قرآن میں قرآن بوڑی او ہر طبقے بندے فرض دا چکل معاشرے سے پخب الماحول سے قرآن وی دفتر سے رشوت ختم کرپشن ختم، قرآن او زمارے بیش اسلام بیش. ایک جتمنی دا عوامی تا چی تو شا عوام تک ممون علماء دی دی دی دی بنیادی ہرکیر شی دین روشی اللہ میں تک سامنی امن بھی روشی ہرگری شی اسلام و شریعت روشی اللہ میں تک سامنی امن بھی روشی دا جگر جگاڑ مملے قتل و غارت وی ختم شی نن پا ہرکیر شی اوڑی نیا پریشانہ دی ہرکیر شی ترزمن پریشانہ دی و دیگے وجہ صرف دکتو چی مش دین و قرآن پر مریشی اشادا اخلاق سرنگ بھی. امی عائشة رضی اللہ تو فرمئی هو القرآن چلتا پرتا پہ کوئن اونسا پر قرآن شتا تلم <تار> دا علم دا، تبلیغی دا کا دین دا ہسبا کو مکمل قرآن دید بھی حالات سے قرآن قرآن آياتي لدخل الدكتين جيزت فإيمان صلت على الله أمن و أمان إيمان صلت على الله الله الذين آمنوا منكم وعن الصالحات لا في الأرض وليمكن دينهم من الذين يترضى لهم من بعد خوفهم أمنا أمن من بتجرسي فإيمان هو بأمان استدرسي دو دو ایمان و و چا پر ایمان تر و سرن ایمان و سرا بت عليهم من خلق ایمان روڑی اور تقوی اختیار کو دا دو ضرور بھی ضرور سے معیشت میں ختم کر او برکاتر نہ دل کر ایمان کی سے مج قرآن تعلیمات پریشی تھی دما دارس دا تبدیل د اشرف شعبہ خان کا سم شعبه دی د پر دی چې مش په ځون شاع قران نو ولی په خپل آس پاس ماحول شاع قران نو او یغنا بات په خپل کو کیر شاع قران نو ولی ان الله چې هر مسلمان نیاتو کو باری ولا نو ټول باندې شه قران جن دین روشي او ټول بنا ټول د دنیا منادی نه منادي وردا شي کنجو دی الله دې مستطا عمل تفیق نصیب فرمای او الله دا, دا, دا مدرسه در الفلاح سرسبز زور شاداب و آبادہ کو اور تو دے پر حید ذریعہ گرزبی اور اللہ دے اصحاب صفہ ڈمبری ہوندے دے عدق مند رسنا دے او چشمے اور دہد حدیت ویل تالو چارو کو وہ اللہ تسم و مشکلاتی مسائل دی یہ دق رسے اللہ دا آٹول مشائل مسائل و مشکلات بحل و فرمی باقاعدہ الحمد للہ رضا